<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذنه ومن يذلله فلا هادي له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 وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وَاتَّقُوا بلّہ بسم اللہ رحمان بِمَا تَعْمَلُونَ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیو یہ سور حشر کی ایک عائد تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اور ہم میں سے اکثر ساتھیوں کو یہ آیت یاد ہوگی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے نمبر ایک تقولہ یا ادین آ منطق اللہ ایمان والو تم اپنے اندر تقوا پیدا کرو تقوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو متقید میں شامل کریں اور ہمارے اندر تقوا پیدا کر دے دوستو تقوا کہتے ہیں وہ ایمانی قوت اللہ کا ڈر اللہ کی عظمت اللہ کا جلال جو آپ کو اللہ کی فرما برداری کرنے پر مجبور کر دے اور برائی سے آپ کو روک لے اسی چیز کا نام ہے تقوی اور تقوی کے بڑے اسباب ہیں جن میں سے ایک بڑا اہم سبب ہمارے اور آپ کے سامنے ماہ رمضان آ رہا ہے ماہ رمضان کے روبوں کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا القم تک مومنو تم کو رودا رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تم پر رودا اس لیے فرض کرا دیا گیا تاکہ تمہارے اندر روزے کی برکت سے تقوا آ جائے ہمیشہ دعا کیا کرو اللہ معنی اص الکل ہدا و تقا یہ تقوا پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ اللہ تعالی کی توفیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں تقواہ ہی مانگا کرتے تھے اللہ تو اس دعا کو اللہ تعالی ہم سب کو تکوا نصیب فرمائے دوسری چیز میرے بھائی جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے بڑی اہم جو آج خطبے کا موضوع ہے ول تم نبس تم اسے ہر انسان ذرا غور کرے اچھی طرح سے فکر کریں سوچے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا ہے صبح سے شام تک اس وقت ساڑھے بارہ بج رہے ہیں اور صبح کی اذان آج سمجھو کہ پونے چار بجے ہوئی اب ہر آدمی ذرا سوچے صبح سے لے کر کے ابھی تک اس نے اسٹیٹ کے لیے کیا دنیا کے لیے کیا کاروبار کے لیے کتنا سوچا اور نیند کتنی اور پھر اس کے ساتھ سوچے کہ آج سارے بارہ تک اللہ تعالی کے پاس کون سا نے عمل تیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جمع کرایا ہے ہر آدمی اس کا محاسبہ کرے ول تنظور ماں خد دمکد تم نے ہر انسان غور کرے سوچے فکر کرے محاسبہ کرے کہ ما قدمت لغد کل کے لیے اس نے قیامت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا کیا جمع کرایا یہ کرامن تعطمین کتنی نیکیاں نوٹ کر کے رب کے پاس لے کے گئے اس پر ہر انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے نبی علیہ السلاط اسلام اپنی محفلوں کے اندر بھی اس چیز پر بڑا غور دلایا غور فکر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے اس حدیث پر ذرا اندازہ لگائیں اس حدیث پر غور کریں کہ بڑی سے مجلی سے بڑا مجمع جمع ہوا ہے صحابہ ایک ہیں ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر فاروق ہیں ادھر اشرح مبشرہ سارے صحابہ ہیں آپ نے پوچھا طرح بتاؤ لوگو من من کم اصبہ من اس من کم یو تم میں سے کون آدمی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو کون ہے تم میں سے صبح ہو گئی تم میں سے کون انسان ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو سہر کر کے صدیق اکبر نے کہا انا یار رسول اللہ یارس اللہ میں نے روزہ رکھا ہے پھر آپ نے شاط رمایا من تشا کا ملیہ آج تم سے کس نے صدقہ خیرات کیا ہے اکبر نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ نے شاط رمایا من آگا مری تم میں سے کون انسان ہے جس نے آج رب کی رضا کے لیے اجر ثواب کے لیے توشہ آخرت تیار کرنے کے لیے کسی مریض کی عیادت کیا ہو صدیق اکبر نے کہا انا یا رسول اللہ پھر آپ نے شاست بنایا من شہید امین اليوم ملو تم میں سے کون انسان ایسا ہے اللہ تعالی کی رضا خوشنودی اجر شواب کی غرض سے آج کسی جنازے میں شرکت کیا ہو نبی علیہ السلات نے سوال کیا صدیق اکبر نے کہا آنا یا رسول اللہ صحابہ کہتے ہیں راوی حدیث کہتی ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلاط السلام نے اس مجلس میں جتنی نیکیوں کے بارے میں پوچھا سب سے پہلے ہر نیکی کے جواب میں صدیق اکبر کی زبان کھلی یا اسلام میں نے یہ کیا ہے آپ نے خوش ہو کر کے فرمایا سن ایک چوبیس گھنٹے میں ایک دن میں جس نے اتنی نیکیاں جمع کر لیا ہو جتنا اس ابو بکر نے جمع کیا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن اجنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے میرے بھائیوں اپنا محاسبہ کرو کہ صبح سے شام تک ہم نے کیا کیا کتنی نیکیاں کیا کتنی برائیاں کی کتنے دیر کے کام کیے اور کتنے دنیا داری کے کام کیے ہیں ایک طرب جنیا سے اللہ تعالیٰ ساتھ نماتے ہیں ایک ایک قدم لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور لوگ اتنی غفلت میں معلوم پڑتا کے حساب کتاب ان کو دینا ہی نہیں ہر وقت ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہو امام احمد بن ہمبر رحمت اللہ نے نقل کرتے ہیں صدیق اکبر ہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے خلیفت المسلمین بن گئے ہیں راستہ پکڑ کر کے جا رہے ہیں کئی ساتھی سے ساتھ میں تھے ایک پرندہ اس طرح تھا درخت پر وہاں سے چہچہاتا ہوا اڑا اور دوسری طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے صدیق اکبر کے سامنے سے گزرا صدیق اکبر نے کہا سن لو کاش کی اس ابو بکر کو اللہ تعالیٰ پرندہ بنایا ہوتا اتنے مدے کی زندگی گزار رہا ہے یہاں کھاتا ہے یہاں اڑتا ہے وہاں رہتا ہے مر گیا نہ اس کا حساب ہے نہ اس کا کتاب ہے ابو بکر کاش کی کاش کی ابو بکر یہی پرندہ ہوتا تھا کہ اسے مرنے کے بعد حساب نہ دینا پڑتا لیکن اللہ نے ابو بکر کو انسان بنایا ایک ایک لمحے کا حساب کتاب کے آمد کے دن رب کے سامنے دینا ہے انسان ذرا فکر کرے اپنے متعلق اس نے اس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے یا ایلین آ منستخ اللہ ورسما خدمت و تخ اللہ ایمان والو ڈھرو وہ تک اللہ پھر دوبارہ اللہ نے حکم دیا فرمایا ان اللہ بما ماتون جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہے امام تربی احمد اللہ اپنی سنن میں بہتی شوب ال میں امام احمد بن عمبر رحمۃ اللہ اپنی مسند میں حضرت شداد بن اوس جلیل القدر صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام پوچھا گیا یا رسول اللہ عی اللہ سے اقیت یا رسول اللہ آپ بتائیں لوگوں میں سب سے بڑا عقل مند سب سے بڑی سوچ بوجھ رکھنے والا اور سب سے بڑا دور اندیش کون انسان ہوتا ہے آپ نے ساتھ منایا میری امت میں نہیں پوری کائنات کا سب سے بڑا عقل مند دور اندیش ہن الباؤ ہن الار سمجھ رکھنے والا سب سے زیادہ آ آ سب سے زیادہ اقل مند وہ انسان ہے من نسو وہ عامر لما بعد الموت جو ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا ہے اور عمل کرتا ہے ان باتوں پر جو مرنے کے بعد اس کے ساتھ جانے والی ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا عقل مند وہ ہے مندان جو اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنی فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ, سوچتا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو یہ کیا لیکن آخرت کے لیے میں نے کیا کیا اولاد کے لیے تو یہ کیا ہم نے اپنے لیے کیا کیا بی بیوی بچوں کے لیے تو اتنے کاروبار پھیلا دیئے لیکن میں نے اپنے لیے کیا, کیا ہے جو میرے مرنے کے بعد میرے کام آئے انسان سب سے بڑا عقل یہی ہے جو یہ ہر وقت پر تصور کرے مندانا عامر علی لما بعد الموت اور اس کی توجہ سب سے زیادہ ان باتوں پر ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کام آنے والی اور فائدہ دینے والی ہیں ہمیں انسان ہم کو چاہیے ہم اپنے عقل کو استعمال کریں کہ ہمارے ساتھ کیا جانے والا ہے ہمارے کیا کام آنے والا ہے ہم کہاں ہیں کس لیے پیدا کیے گئے ہم دوستوں اس کا محاسبہ کرتے رہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں سب تب نا تو جمعہ کا دن ہے خطبہ دے رہے ہیں ساتھ لوگوں کو خطاب کرتے ہیں لوگ ہا سب تب نا تو اکبر فائن نہ بالا منہا سوا نرس سو اے لوگوں مسلمانوں اپنا محاسبہ کرتے رہو کب اس کے اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو کتنا مشکل ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث نبی رہے سراب شاہ رف رواتے ہیں اے اپنا محاسبہ کرو سی کامر فاروق کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرو کب اس کے کہ تمہارا حساب اللہ تعالیٰ لے اور اس شخص کا حساب بڑا آسان ہوگا کہ کے دن رب کے سامنے جو دنیا میں اپنا حساب کرتا رہتا ہے اور رب کیسے حساب کرے گا بس اس کی ایک جھلکی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ سراب سامنے ساتھ رماتے ہیں مامن کم احمد اللہ بینہ بینہ ترجمان اے لوگ رب کے حساب کتاب کا تصور کرو رب اعلان کر رہا ہے میرے انسان انسانوں اور جنوں جرا اپنا محاصرہ کرو اپنی زندگی کے اے اے اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرو سنت کرو رقوم اے انسو اور جنوں جنوب ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے اے اے تمہیں جمع کریں گے اللہ رب العالمین کو آیا کرا رہا ہے اللہ رب العالمین کر رہا ہے سانا پڑا کرانبھی اے آئی رب کا زبان رب رسور اللہ علیہ وسلم نے شاخما کہ جب رب تمہارا حساب کتاب لینے لگے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی سو کل تم میں سے ہر انسان چاہے نبی ہو یا بے نمبر عالم ہو یا جاہل مرد ہو یا عورت عربی ہو یا امیر ہو یا غریب تم میں سے ہر انسان تنے تنہا رب کے سامنے کھڑا ہوگا بھائی سبئی نہ رب اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا انسان ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھ رہا ہے سلو کہ آمد کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو دائرے سے بندے سے بدا سے خود بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہی پوشے گا اے تم نے میرے لیے کیا جمع کرایا ہے بندہ گھبرا کر کے دائیں طرف دیکھتا ہے تو اللہ کے رسول ہیں نہ بچا نظر آتا ہے بچے نظر آتے ہیں نہ مانو دولت نظر آتی ہے نہ تو دائیں طرف نیکیوں کے علاوہ कोई फोर्स چیز نظر نہیں آئے گی آدمی تنہا ہے بڑا سے بڑا حق یہ ہے اگر نبی ہے تو کوئی امتی بھی نظر نہیں آ رہا سیدھا اللہ تعالیٰ کو سامنے کھڑا کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہا ہے آدمی کو چندامان نظر آدھے گھبرایا فعن براہ اشمام ہو بائیں طرف دیکھتا ہے تو بائیں طرف برائیوں کے امبار نظر آ رہے ہیں اب آیا نیکیا تو ادھر کچھ کم نظر آ رہی ہیں اور برائیاں اربوں خرموں کی تعداد میں نظر آ رہی ہیں دائیں کا مندر دیکھ لیا بائیں کا بھی مندر دیکھ لیا اب ہاتھ آخر میں پریشان ہو کر کے فلم برآ بھائی ماں بھائی دہی اب وہ سامنے دیکھتا ہے دائیں بائیں تو کوئی چانس نہیں جب آگے کی طرف دیکھا کر رسول فرماتے سرا جڑا نار کا وسی ایک ہی چیز سامنے در آتی ہے جہنم کی آگ ہے بڑک رہی ہے سونے مار رہی ہے وہی جہنم کی آگ سامنے اسے نظر آئی آپ نے ساتھ یہ تمہارا حساب کتاب ہے اس حتاب کتاب سے پہلے اپنا حساب تم خود کر لو کہ تم نے کیا نیکیاں کی ہیں اور کیا برائیاں کی ہیں فلاں سامنے کے سوا جہنم کی آگ کے کوئی چیز نظر نہ آئی اللہ کرے سوچ بات ہے میرے امتیوں اتنارا وہ لوگ سکھ کے وہ تمہارے سامنے جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور تمہارے لیے بھڑک رہی ہے کسی اور کے لیے نہیں اتنارا اب اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ نیکیاں کر لو ہمارا سالحا کر لو برائیوں سے توبہ کر لو رب کی فرما بنداری کر لو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ تمہارے سامنے جہنم کی آگ نظر رہی ہے اور کہیں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں اس جہنم کی آگ سے بچاؤ توبہ کرو استغفار کرو اللہ کی نافرمانی سے بعد آ جاؤ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور جہاں بہت سارے تمہارے نئے کمان ہیں وہ سامنے جہنم کی آگ کو بجھانے والی اس سے بچانے والی سب سے بڑی نیکی صدقہ کا خیرات ہے صدقہ خیرات کرو وہ کر اگر آدھا خجور بھی دینے کی طاقت ہے تو آدھا خجور ہی صدقہ کرو صدقے سے جہنم کی آگ کو بجھاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کا حساب کتاب آسان ہو جائے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم و کہم اور مہربانی کا محاصرہ معاملہ کرے حکوم و کو لہٰذا اللہ من تو وہد اللہ وکفا وسلام الائیباد اللہ آباد میرے بھائی ہو اسی لیے اللہ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی فضولیات میں لا میں اور بےکار چیزوں میں گزر جائے نبی یہ رہے پر آپ شامر ساتھ سنبھالتے ہیں ایک تانی میں خمسن سن قبل ہمسن میرے پانچ نعمتیں ہیں ان کی ذرا قدر کر لو ان سے فائدہ اٹھا لو اپنی آخرت سنوار لو جنت کو آباد کر لو آخرت اپنی بنا لو اور پانچ مصیبتیں آنے کے پہلے پہلے پانچ نعمتیں ہیں ان سے تمہاری آخرت سوار سکتی ہے اور ان کے بعد پانچ آفتیں ہیں جو تمہاری آخرت کو برباد کر دینے والی ہیں نمبر ایک آ فرمایا حیات کا قبلہ مہتی اپنی زندگی کو غنی سمجھو جو موقع ملا ہے جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ادات و فرمابرداری میں سب کر کے نیکیاں کما کر کے اللہ تعالیٰ کے تقرم کے آمال کر کے زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کرو ورنہ موت جب آ جائے گی موت جب آ جائے گی تو موت کے بعد تمہیں کچھ عمل کرنے کا موقع نہیں لگے گا تبارک اللذی بی ادھل ملک وَهُوَا لَا کُلِّ شَيْءٍ الذي اللہدی خانہ لی ابول احسن وے لوگ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے زندگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موت دے گا مقصد صرف یہ ہے احسن اللہ دیکھ لے کہ تم میں کون ہے اب جو اچھے اعمال کرتے ہیں اور کون ہے جو برے امان کرتے ہیں یہ زندگی میں آنے کا مقصد ہے نمبر دو اللہ کے رسول نے تاکا کا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے کے پہلے پہلے بڑھاپے میں بہت ساری نیکیاں چاہنے کے باوجود رہی کر سکو گے اس لیے جوانی میں ان کو کر لو نمبر 3 صحت کا کا والا sukhmi اب اپنے بیماری بیماریوں میں مبتلا ہونے کے پہلے اللہ نے جو اپ کو صحت دے رکھی ہے اس صحت کی قدر کرو اچھے کاموں میں استعمال کرو اور اسے اجر ثواب ہے کما کا دریا بنا لو بیمار ہو جانے کے بعد بہت ساری خواہشیں رہتی ہیں لیکن انسان کی بیماری نیک کام کی نہیں دیتی موقع یہ رمضان کا ہے جو انسان روضہ رکھے یہاں فرماتے ہیں من شامہ رمضان بھی جس نے عجر و سواب کی ماہ رمضان کا روزہ رکھا ماہر کے روے کے برکت سے پچھلی زندگی کے سارے گنا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ذرا سوچو اتنا بڑا عمل ہے لیکن کتنے بھائی ایسے ہوگے گئے ترس رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے پریشان ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ایسی بیماریوں سے میں مبتلا ہونے کے پہلے پہلے جن کو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے انہیں چاہیے کہ اپنی صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کر لیں نبی رہے فراغ سامر شاخ رماتے ہی ایسے ہی فراغ کا کابلا شگرک مشغول ہونے کے پہلے پہلے جو فرش اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اس کو گلی سمجھ لو آخری چیز نبی رہے فراخ سامر شاست رمایا وہ گنا کا بلا فاکرک فاکر و محتادگی سے پہلے اپنی خوشحالی اپنے مال اپنے دولت اپنے کاروبار اور اپنے بزنس ایسے فائدہ اٹھاتے جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو اگر ہم نے میرے بھائیوں ہم نے اپنے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا ہم نے اللہ نے زندگی دیا ہم نے زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے. ہم نے نیک مال نہ کیا تو قیامت کا نام اللہ نے موت کا نام یومسرا رکھا ہے یہ پریشانی افسوس تو ہوگا افسوس والے دن کے پہلے پہلے افسوس سے اپنے آپ کو بچا دو اللہ ایک انسان کو اللہ نے صحت دیا ہے انسان کو تندرستی دی ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہے اللہ جب ہے فرط انسان اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اپیل کرتا ہے رب لالی اے اللہ مہلت دے دے تاکہ نیک عمل کر لوں اب سمجھ میں آ گیا اب زندگی کے ایک ایک لمحے کو نیک کاموں میں اور عمل صالح میں استعمال کریں گے یہ موت کے وقت سے لے کر کے آخری وقت تک انسان صرف اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اپیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے لیکن کہیں اس کی بات قبول نہیں کی جاتی ایک انسان ہے اگر اس نے وہ گناہ گنا کر رہا ہے برائیاں کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر رہا ہے اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ توبا استغفار کر لے تو موقع دیا ہے اپنے زندگی سے فائدہ اٹھائے محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنے گناہ کنے ہیں اور ابھی توبہ کا درمادہ کھلا ہے توبہ استقفار کرلو اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے وہ ان گنہگار اپنے گناہوں سے اپنی برائیوں سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر یوم ایدی ابداللزی نکفر وآس لو لَو تُشَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ وَلَا يَسْتُمُونَ اللَّ آدمی نے ساتھ فرمایا کہ یہاں بچے دن حسل کے میدان میں جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا جس نے اپنے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا لاپرواہی کیا وہ تاریخ کی گیا۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا جب قیامت کے دن سامنے اگیا تو کہتا ہے لو توسوا بهم الا قاش کی زمین फट جاتی اور اسی کے اندر میں غس جاتا تاکہ آج اللہ کے رب و فق حساب کتاب سے محقوق رہتا انسان جہنم میں گیا توبہ کرنا چاہتا ہے اب اسے احساس ہوا لیکن اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے اس نے زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا اس نے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا چیخ دا جل آتا ہے فَاَطَرَفْنَا بِدُورُ مِنَا فَآلِنَا خُرُوجٍ مِنْ سَبِيرٍ اے اللہ ہم اپنے سارے قناہوں کا اقرار کرتے ہیں کسی ایک قناہ کا انکار نہیں کرتے ہیں آپ گفار ہیں اب اگر کوئی چانس ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں ہمیں توبہ استقفار کے لیے بھیج دیں لیکن اللہ فرماتے ہیں اسی جہنم میں ظلیل و خار ہوتا رہے تو کا جو موقع تھا وہ موقع تیرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے ایک مالدار ہے انہ نے اسے مال سے سے ہے ہے دولت سے ہے. اگر وہ چاہے مسجدیں کر کے یتیموں کی خدمت کر کے یتیم, کی پرورش کر کے دوا پر اپنا مال خرچ کر کے حج اور عمرہ کر کے مساجد اور مدارس بنا کر کے اپنے مال سے جتنا چاہے وہ فائدہ اٹھا لے فائدہ اٹھائے اور جنت وغ... خرید لے لیکن افسوس سر افسوس اگر کسی مالدار بھائی رہے سی بزنس پڑھانے کے سکر میں رہے چکر یہی ہے ایک دکان دو دکان تین دکان دو کو, کو نہ دیا اپنے مال سے جنت اس نے نہ خرید لیا ابھی ہاتھ ہوتا ہے جمبل پن میں ہوتا گے کہتا ہے اب سب سم کچھ سمجھ میں آ گیا لو خار سب دکھا اے اللہ آپ نے ملک الموت کو بھیجا ہے ملک الموت کو واپس روک لیں ہمارا سارا مال ہے سارا مال اللہ آپ کے راستے میں سدکا خرچے ہم جن میں خریدنے کے لیے تیار ہیں وہ آپ میرا سوال اور نیش بن جائیں گے صدقہ خریدنے کے لیے چند منٹ وہ ما رہا ہے لیکن مالدار نے کوتا ہی کیا رب العالمین نے فرمایا ہرگیز نہیں جا جا اللہ کا ہمارا فرمان ہے جب موت کا وقت آ جاتا تو ایک لمحہ بھی مواقع نہیں کیا جاتا ایک انسان بڑا زندگی بڑی زندگی گزارا نیک نہ کرا ادار ہو رہی ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے رمضان لچیا روزے نہیں رکھ ہے آخر اللہ نے دی ہے پڑھانے کی تلاوت نہیں کر رہا ہے ٹانگیں مضبوط ہیں مسجد جب نہیں آ رہا ہے اس نے اپنے زندگی کو اپنے صحت کو اچھے کاموں میں استعمال نہ کیا اگر انسان کیا کہتا ہے اللہ کا گزار سے اپیل کرتا ہے ربنا نا اب سرنا ہسمینا ہر جینا نہ ہمارے سال میدان میں رب العالمین سے کہتا اللہ ہم نے سب سمجھ لیا کہ نیکیوں کے لوگ کوئی کام آنے والا نہیں ہے اسی لیے رب العالمین ہر ہمیں ایک مطلب دنیا میں لوٹا دے تاکہ نیک عمل کر کے آئے رب العالمین فرماتے ہیں دوبارہ واپس جانے کا کوئی چانس نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہر ہر موقع پر انسان اپنی زندگی جو پایا ہوا ہے اس پر افسوس کرا ہے. مالدار اپنے مال کو خط کرنے کے تیار ہے لیکن وقت نکل جانے کے بعد ایک گنہیں دار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن موقع ہاتھ چلا جانے کے بعد ایک گناہدار اور انسان اپنے آمال کے ذریعے اپنے صحت اور تندرستی کے ذریعے اب تو سواب کے مرد چاہتا ہے لیکن عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ سارے افسوس اور سارے مشکلات آنے کے پہلے پہلے ضروری ہے بہتر ہے تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ صلاح اور کامیاب ہو جاؤ کامیابی کے لیے توبہ سکھا شرط ہے اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں سے ہر انسان اپنا محاسبہ کرے مال سے دنیا کتنی کمانا اور مال سے آخرت کتنی بنایا صحت سے دنیا کتنا اکٹھا کیا اور صحت سے نیٹیاں کتنی کمائی ون دونوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے بنائی بنائے سنت بنائے ہمیں جو پریشان ہاتھ ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بیمار ہیں شفار کلیہ فرما جو کفلط بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فکر کی توفیق نصیب فرما جو بھولے اور بچکے ہیں ان کو ہدایت میں لگا دے اللہ بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا دہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نصرت مدد فرما اللہ ان کی جیبی امداز فرما جہاں حق اور باطل کے لئے آئی ہے اہل حق کو گلبہ آتا فرما اور اہل باطل کو اہل باطل کو شکست آتا فرما اللہ تعالی جو تیری توحید نبی کے سلط اور تیرے قلبے کو برند کرنے کے لئے دنیا میں خوش اللہ تعالی ان کی مدد فرما اور جو صحابہ کو گالیاں دہنے والے ہے اسلام کی مخالفت کرنے والے اسلام سے کے انہمت اور دشمن انہیں پر آمادہ ہیں وہ جو دنیا سے اسلام و مسلمان کو مجھا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہم انا نجہ کا ہی نحورہم و نعوض بکا من شرورہم اے اللہ شرور ان کے مقابلے میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ ہماری مدد حرما اللہم اکتر للمقمنین والمقمنات والمسلمین والمسلمان عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعجل والحسان و ایتائید القربہ و ینہانی فرمان حشا yu والکو karري وال بج یکوملهعَقوم تذون و کله د qu quم ودو وست جي قومم والذ